اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر سترہ ان سداد ابن اوس ابن سامد سداد ابن اوس ابن نے سامد بڑے نامی گرامی صحابی ہیں بلکہ صحابہ کہتے تھے بڑی عجیب سے بات دعا کرو اللہ سب کو نصیب ہو کہتے تھے اللہ نے علم تو سب کو دیا بہتوں کو دیا علم بہتوں کو دیا لیکن ہمارے بھائی سداد جو ہیں اللہ نے ان کو علم بھی دیا اور حلم بھی دیا اللہ کیا دیا علم بھی دیا اور لم اور کہا جاتا ہے ایک من علم کے لیے ایک من علم من سمجھتے ہو نا کہا ایک من علم سے فائدہ اٹھانے اور فائدہ پہنچانے کے لیے نو من حلم کی ضرورت ہے علم این سے اور حلم ہا سے حلیم اللہ کے ناموں ایک نام کیا ہے حلیم حلم کیا چیز ہے زد تیش میں آنے کے بجائے کیا کر لینا تحمل اور برداشت کر لینا کیوں نہیں مولانا صاحب پچاس ہزار کی تنخواہ لی آئے اور پورے ہندوستان کا سب سے اچھا خطیب لے کے آئے کھڑا کر دیا ماشاء اللہ بڑا زبردست خطبہ دیا اور پانچ منٹ بڑھا دیا مسجد کو متعلی نے کہا مولانا آئندہ سے خیال رکھیں ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد تیس منٹ کے بعد نیچے اتر جائیں مولانا نے کہا اچھا میں تمہارا غلام ہوں مسجد کے باہر چلے گئے اور بینگل ہی چھوڑ کر کے چلے گئے صرف تیس نے علم سے فائدہ پہنچانے سے محروم کر دیا اسی لیے علم بھی ہو اور ساتھ میں کیا ہو حلم ہو علم اور اور حلم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نیم ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو سب کسی اور موقع پر انشاءاللہ حلم کے موقع پر گفتگو ہوگی اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تب تو صحابہ کیا کہتے ہمارے بھائی بہت خوش نصیب ہیں کیوں کسی کو علم ملا تو حلم نہیں کسی کو حلم ملا تو علم نہیں لیکن ہمارے بھائی سدارت کو اللہ نے دونوں دیا ہے بھی دیا اور علم بھی دیا یہ کہتے ہیں اللہ, اللہ رو اللہ نے احسان کرنا تم پر فرض کر دیا ہے ہر چیز ہر موقع پر احسان جانتے ہیں نا دوسرے کے ساتھ بھرائی کرنا ان اللہ قطب الحسان اللہ نے احسان کرنا ہمارے اوپر تمہاں پر مسلمانوں تمہارے اوپر اللہ نے فرض کر دیا ہے ہر مخلوق کے ساتھ ہر معاملے میں تم کیا کرو احسان کرو یہاں تک کہ فائدہ قتل تم فاسن سے تھا اگر کسانس میں کسی کی گردن مارو قتل کرو تو اس کے ساتھ بھی احسان کرو تو کیا کریں اللہ کو چھوڑ دے نہیں چھوڑو نہیں ذرا جس کو کہتے تڑپا تڑپا کر کے نہ مارو دھار دار تلوار سے طاقت اور مارے تاکہ ایک ہی مرتبہ گردن جدا ہو جائے مشارے کو تکلیف احسان. فائدہ تم فاح سے اور جب جانور ذوا کرو تو جانور بھی ذوا کیسے کرو جانور کے ساتھ بھی احسان کرو سمجھ گئے نا کیا احسان ہے ذرا چھری تیز کر لو ایسا نہیں کہ قربانی کے بکرا لٹا دو چڑھ لو پھر اس کے بعد چھری تیز کر کے لاؤ اور وہ بےچارا دیکھ رہا ہے <laughs> سمجھ گیا نا یہ چھری میرے لیے تیز ہو رہی ہے اور شیر صاحب گردن پر پیر رکھ کے دبائے ہیں یہ ہے تڑپا تڑپا یہ ایسا چاہے دھیردار چوری چھری سے جس کو سبا کرنا آتا ہو اچھے وہ صبح کرے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو اللہ اکبر فرمایا کم اہد و کم ہو اسی لیے جانور صبح کرنے کے پہلے پہلے تم کو چاہیے کہ چھری تیز کر لو اور دھار دار تیز سے طاقت کے ساتھ زبا کر دو تاکہ بکرے جانور کو فوراً آرام جائے اب ذرا بتائیں جس اسلام میں احسان کے اتنی اہمیت ہے وہ کسی پر ظلم کر سکتا ہے بھائی وا احسنو وا احسنو ان اللہ يحب المحسنين لوگوں اللہ کے ساتھ اللہ کے مخلوق مخلوق کے ساتھ احسان کرو اللہ تعالی احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے ان اللہ لا معالم محسنون اللہ تعالیٰ کرنے والوں کا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے منفی سما کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہربا ہوگا عرش بنی پر اللہ تعالیٰ سب کے اندر احسان کا جذبہ پیدا کر دے